ایک طرف آپ نے زکات کی رقم جمع کر کے تو رکھ لی ٹھیک ہے نا مگر یہ زکات کب ہوگی یہ تو آپ نے اپنے ذہنی طور پر اپنے مال سے زکات منا کر یہ کل چوری ہو گئی تو کیا ہوگا آپ نے زکات دی نہیں تملیغ شرط ہے مالک بنا اگر چوری ہوئی تو آپ کا مال چوری ہوا زکات میں سے نہیں چوری ہوا آپ کا مال چوری ہوا اس لیے آپ نے کسی کو مالک تو نہیں بنا میری تجویز یہ ہے کہ ہمارے فوکھانہ اس بات کو جائز رکھا جو آدمی ہر سال زکات نکالتا رہے نا ایک تو آج ہم زکات نکالنا پھر نکالنے کے بعد سال بھر ہم خرچ کر رہے ہیں اگر ہم نظام کو اُلڑ دیں کہ جو زکات اب ہمیں رمضان میں نکالنی ہے پہلے سے اس کو شروع کر دیں جو ضرورت مند آئے دے دیں پھر اس کے بعد میں یکم رمضان کم حساب لگا لے کہ ہم نے کتنے پیسے دیے اگر ہم نے ایک لاکھ روپے زکاة کے بنتے ہیں اور 90 ہزار روپے آپ نے سال بھر میں زکات میں خرچ کر دی اب آپ کو دس ہزار اور نکالنا تو آپ اس کو اُلڑ دیں. یعنی بعد میں دینے کے بجائے پہلے اس کو شروع کر دیں ہر نقصان خسران سے بھی بن جائیں اور غریبوں کا بھی بھلا ہوگا ٹھیک ہے جانب